فلا سمن کئی حاصل تم سری بخار ہو تحقیقرشل امام مریض بھی اور قادر, قادر, قادر, قادر قیام بھی قدیم جور بھی اور قادر کے قیام قیامانی قادر القیام بغیر قادر قیام کے منسنگ حاصل داری اتنے مستقلی مستقبار تقادر تقادر على القیام وغیر قادر یام وغیرہ امام معذور دے قیام دہ راجہ ہداوت تفصیل دا دے اگر کدی کی دو سراب دا کادریا پادر سلاب د القیام بغیر قاض لال کا پسریل خلیکن خائم دا قائد لیکن امام معذور قدرت نوی بنا سے نابودی کی واخیر مسکر روایتیں مسلح اور اخناف شعافی کو مرداتی کی۔ مرضفات کی نبیل <سؤال> السلام نا سو امام و صاحب ولاڈ خدا فرن وا فیدا ثم سکا بخاری رسول اللہ والناس ورنا سخوی لم لمر بالقعود خلودہ سم ناسو او جی دا دا او ولادو ولادو نبی نہبولا امام بخاری کرتے حوض وا فیض کر کے یہ خدا جواب سے مشہور چدا منسوخ دے دعا کر سر دعو کو منسوخ دے کشمیر رحمت نے بدانس کا جواب دے کے تب بھی پہ حص مانی کتاب واقع واقع دا نفل ہوا یعنی صاحب و نفل کا نفل کی قیام و قوت دوارا جائز دے ہے قوت ہم جائز دے ادوت جنبی سے باغیتا خوب بانی دا دا نہ صحابہ حاصل دارا چھے بیمار ہو تو خصوص بے صحابہ رات دا دی سن دا سنہا چھے مسجد نبیی بلکل بیمانزہ و مطینہ و البتا دا امام قائم دا چھے چھے بدے وقت امام سوکو وہ آقی دا واقعی سوکو تلکہ رشتا چھے تو پنزم قاربا من موقع کو مسجد نبیر کے بیرال دا عیادت اور دا بیمار پر سید بھارا بار خانے دا دا نبیر سے مشربہ کیا اکرچران نبی ہردا دکھا موت گاڑ جائے اور دکھے او دار وزی کرکان نسین خرر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خرسین پریوت نبیر صلی اللہ علیہ وسلم داو سناد دا آواخر پندل قادر تحقیق دا ابن حجر فبندل جل کی پندل آتم جل کی غلطی او دا آتم جل دا تحقیق نواریمی چو واقعات را ہم قادل چکو ماخر دیلاو او دکا کو بادروات کی واقعا سکوتر پرس دیلایو دیرا دی دی و, و, ہم و, و, پار و پار دی صدا ندی وجہ واقعی اور او صند اغا نہ ہم کارو ہو صلی اللہ علیہ والہ وسلم و صلی علیه و سلم ثم ان صرف فقار قارئ قال ان المر امام ای قارئ ان ما جن ما وله مقرئ امام چقال فق اب سے ابتداوی جی اذان کب پر بکبرو اذان کا عفر کرو اذان پر پر ہو اذان پاکان پاکار جمعہ فقط پاکار جمعہ فقط اذان کار سم اللہ علہ الرحمٰن الرحیم ربنا ور قل ہم ایذا سید apparatus جدا واذا سنا اللہ عنہا ہے تمام رضی ہوئے وقت عام باب بیان المظاہر کی جو سالے یوم جو جو کو قدم اس تو مرض کی روحات مختلف تھی کردنے بعض واقات کے ترور حاضر شعیب محمد کی ترجیح گر کربیل السلام امام سوری داد ورنا سو تمون پید بار دفدا سردا دا سور تمشن یا مونا دار پرابو بکر سوئے آفد فاروک نظر۔ تقضي اسال لا فار ابلاغ ذا فار قودا او بكر ياتم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا جاءتم بالنبي عليه وسلم وروا او ذات ثابت تدور اختلاف روش تدقي من ثواب الثواب حدثنا محمد بن ثلاثه منهم ايضا صاحب داناه رحمه بارہ <سؤال> سنارہ <سؤال> تصمرہ سنارہ تولائے تصلا کرنے کی مراد یہ تھا طالبہ کا فائدہ دیتا وہ متواش کے ہاں توش امام سے <سؤال> سعادت فی جو وعدہ لگا قبل میں بتا دی اسی